الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَا هَابِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ كَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّ أَبَادُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ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 اللہ طی تالا ابراہیم والا علی ابراہیم اللہ بار تعالیٰ محمد مالا علی محمد کم عبارت تعلی ابراہیم حمید مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ لگی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد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 مات فرما رہی ہوں میری نہایت قابلے ساتھ احترام ماؤ اور بہنوں جس طرح صاحب مجدوم ارشاد فرما رہے تھے کچھ دن قبل عیادت کے لیے قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا قاری فرمایا ہماری خواہش ہے کہ ربیع میں سیرت کے عنوان پر ہماری اس مسجد جامع مسجدہ میں گفتگو تو میں نے سارے ساتھ گزارش کی کہ ان شاء اللہ کیونکہ میں نے ہفتے کو جہاں پر آگے سکھر جانا ہے تو مغرب کا ہمارا ایک جگہ پروگرام طے ہے ہم اس کو مغرب کے بجائے عشا کے بعد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ایک مختصر سا پروگرام ہے تو ہم نے اس کو مغرب کی بجائے عشاء کے بعد کر لیا اور اشادک ان شاء آپ کی خدمت میں کے مطابق تو گفتگو کرب الزت اخلاف کے ساتھ کہنے کی فرمایا گزشتہ ماں تکوا مسجد کراچی میں میری گفتگو تھی تو میں نے وہاں ان سے وعدہ کر تو لیا لیکن نبھا نہ سکا وعدے کو نبھانا تب ہوتا ہے ازر نہ ہو اگر ازر آ جائے اور وعدہ نہ نبھا سکے تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی اور اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا یہ مسئلہ دے نشین کرمانے میں نے شرک کیا تھا کہ آئندہ آپ کے ہاں ماں میں کراچی آؤں گا تو ان شاء اللہ ہادی عالم کے عنوام کی گفتگو کروں گا ہوا یہ کہ آئندہ ماں یعنی اس ماہ آنا ہوا لیکن وہ ہمارا تعلیمات پیغمبر کے نوان سے سیمینار تھا آج پھر آنا ہوا تو آج وہاں کی بجائے یہاں پروگرام ہے اب دسمبر میں تو دوبارہ آنا شاید نہ ہو اس ویک ہمارا مستقل اکتیس دسمبر تک پر آگے پروگرام ہے لوگ اکتیس دسمبر کو نیو نیٹ مناتے ہیں ہم اکتیس دسمبر کو رسور اکرم وسلم کی مبارک سیرت کی بات کرتے ہیں ہم اکتیس دسمبر کو بھی سرگوزہ میں ایک مرکزی سطح تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نوان سے سیمینار رکھا ہے تو میں خری صاحب کے پاس آنے سے قبل کن عنوانات سیرت کے حوالے سے سوچ رہا تھا اور پہلو تھے اس پر وہ تو کریں اس پر کرے اس پر کریں تو میں یہ بات ہے کہ سیرت پر بات بھی کریں اور حاضی ہاں عالم والا عنوان بھی بیان کر دیں تو حادی بجائے یہاں کرنے یہ بات تو ایک ہی ہے اللہ ہمیں بات سمجھ لیں سمجھانے کی تفریح عطا کرنا ہے علی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آیت کریمہ سے دعوت کی ہے الحمدللہ رب العالمین میرے خیال کے مطابق شاید کبھی بھی آپ نے سیرت کے عنوان سے اس آیت کریمہ کو نہیں سنا میرا اپنا اندازہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا ہر لفظ رسول اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ بولتا ہے تو پھر ہر لفظ سے سیرت جان کرنی بھی چاہیے تاکہ اندازہ تو کہ سیرت میں کیسے ہے اس کے لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے الحمدللہ رب العالمین العالمی آئس کا ماننا تو تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پڑھنے والے ہیں عالمین یہ جمع ہے عالم کی عالم کمانا ہوتا ہے جہان تو عالمین کمانا ہوا کئی جہان یہ جہان دنیا میں کتنے ہیں اس کا خلاصہ چار جہان ہیں نمبر ایک عالم اروا نمبر دو عالم دنیا نمبر تین عالم برزخ اور نمبر چار عالم آخر یہ چار عالم ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک عالم اروا جب ہماری روحیں تھی جسم نہیں تھے نمبر دو عالم دنیا ہمارا جسم اور روح اکٹھا جلتا ہے نمبر تین عالم برزخ موب سے لے کے حشر قیامت تک یہ عالم بردق نمبر چار عالم آخرت جسے حشر کہتے ہیں تو یہ چار عالم ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم ہے ہادی عالم کا مانا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 بعضوں سے تھوڑی وقت کی دوستی قائم ہوتی ہے اور بازوں کے ساتھ زیادہ وقت رہتے ہیں پھر بھی دوستی نہیں بن پاتی اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے اس کا ہمیں بھی ہے بس اوقات دوران سب ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے دوستی میں بدل جاتی اور آپ کے کتنے ساتھی ہیں آمنہ مسجد میں کئی سالوں سے پانچ نمازیں کرتی پڑ رہے ہیں دوستی تو گزار دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے حضم رضی اللہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جو جن کے بارے میں باب اراد فلیات الباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ جس کسی نے شہر میں آنا ہو وہ دروازے سے گزر کر آئے اس کا مطلب یہ کہ بغیر حضرت علی کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جا سکتے اور یہ ہمارا ایمان ہے ہر طبقر صدیق رضی اللہ ہمارا ایمان ہے حضرت عمر ہمارا ایمان ہے حض عثمان ہمارا ایمان ہے ہر قریب رضی اللہ تعالیٰ نامارا ایمان ہے سوالات صحاب تغمبر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر صحابی کے اپنے فضائر اپنے مناقب ہیں لیکن نبوبت کے بعد ترتیب پہ یہی ہے ابو مقل پہلے عمر دوسرے عثمان تیسرے علی چوتھے یہ ترتیب شریت کے بھی مطابق ہے اور یہ ترتیب عقل کے بھی مطابق ہے بے شخص نے مجھے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر سب سے پہلے میں نے پوچھا نے کہا اس لیے کہ علی کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیت کا رشتہ بھی ہے ایمان والا اور خون کا رشتہ بھی ہے کیا لے ہے تو جس میں دو رشتے ہوں وہ مقدم ہیں ان سے جن میں ایک رشتہ ہو اس میں علی رضی اللہ عنہ کا نمبر پہلا ہے یعنی اگر آپ کی دلیل کو مان لیا جائے تو اس دلیل کا تقاضا ہے کہ وہ بغیر صدیق کا نمبر پہلا ہو اور سلی کا چوتھا ہو آپ کی دلیل کے مطابق تھوڑی بیٹھا جی وہ کیسے میں نے کہا صحابی تو چاروں کے حیر ابو بکر عمر عثمان علی چاروں ساتھی تھے رضی اللہ عنہ اب ان چاروں کا رسول اللہ سے رشتہ کیا تھا حر ابو بکر تمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہیں حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر حر حفصر کی بیٹی حضور کے گھر اور حضرت عثمان علی یہ حضور کے دماد ہے بقیہ ہمیں قرسوم یا کہ بات حضور کی بیٹی عثمان کے گھر خاطمہ سوسارا حضور کی بیٹی علی جگہ تو دو سسر اور دو دماغ. سسر کی حیثیت باپ کی ہے دماد کی حیثیت بیٹے کی ہے تو باپ کا نمبر پہلے ہوتا ہے بیٹے کا بعد میں ہوتا ہے ابو اسبر عمر کا نمبر پہلے ہے اور عثمان علی کا بعد میں ہے پھر یہ دونوں باپ کی طرح ہیں ان میں صدیق کے بڑے ہیں المر چھوٹے بی کا نمبر پہلا ہے کہ عمر کا دوسرا ہے اور دو سماعت جو بیٹوں کی طرح جو بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں علی کا نمبر چوتھا تو میں نے کہا جو دلیل آپ نے دی ہے اس دلیل کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ ابو بکر پہلے ہوں علی چوتھے ہم کو لڑائی کی بات نہیں کرتے دلیل کی بات کرتے ہیں نا ہمیں کچھ دلیل سے بنوا لے تو منوا لے طاقت سے منوانا ہمیں کسی کے بخش میں نہیں ہے اس غلط فہمی کے اندر کوئی نر ہے کہ ہمیں طاقت سے منوا لے گا ہمیں جس نے منوانا ہے دلیل سے منوانا ہے اور الحمد للہ تعالیٰ دلیل الحاظ اتنی مضبوط ہے اس کو توڑنا کسی کے بخش میں نہیں ہے اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ بات کی تو پھر فرمائے حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا انا العلم والی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کامل ابن عدی کے اندر ہے کہ میں شہر علم ہوں حدیث شہر علم کا دروازہ ہے میں نے کتاب کا نام دیا ہے کہ حدیث کس کتاب میں ہے کامل ابن عدی کس کے اندر ہے پتہ بات لوگوں کو شبہ پڑ جاتا ہے جی پتہ نہیں کہاں سے حدیث پیش کی حوالہ ہم نے دی ہے کتاب آپ پوری دن تو آپ کے حوالے کا فائدہ بھی کیا ہے بعضوں کو شوق ہوتا ہے میں حوالہ دیں پھر کتاب بھی نہیں دل پھر بھی جی کتاب کا حاصل لیں انہوں نے کہا ہمارے اعتماد کر لیا کیا فرق پڑتا ہے اس سے ایک بات آپ اور بھی سمجھیں اس حدیث کے والے جس طرح یہ چار خلفاء رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح صاحب کرام کے بعد چار امام ہیں امام اعظم ابو حلیفہ سلمان بن ثابت امام مالک بن اند حضرت امام محمد بن ادریس امام شافی اور حضرت امام احمد بن محمد بن حمبد یہ چار اعمہ بڑے جس طرح صحابہ کرام میں چار بڑے صحابہ ہیں کسی اور علماء میں چار بڑے علماء ہیں یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھے اور آپ اسی ترتیب سے تینوں کو مانگتے ہیں کہ بڑے امام نبا ہیں پھر چھوٹے ماں مالک ہیں پھر چھوٹے امام شابی ہیں پھر چھوٹے ماں احمد ہے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں ایک خاصی محاورہ ہے لڑکے مراکز نقصی ملاسب کا فرق نہ کرے تو انسان انسان نہیں رہتا امام امام ہوتا ہے مختری مختری ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ مداخب کا فرق انسان ختم کرنا چاہے بالکل نہیں کر سکتا عام بندوں کے بارے میں نہیں یہ میری باتیں بغیر چھوٹی چھوٹی ہیں آپ توجہ رکھیں تو آپ کو کئی وقت بڑی کام دیں گی امن المنیا رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا خدمت دروازے پر دستک مومنیا شرہ تعالیٰ نے جو روزی سوکی تھی اس کو دے دی وہ لے کے چلا گیا اس کے بعد ایک اور آیا اس وقت آیا یا بعد میں آیا تو اس نے تقوضا کیا کام نے فرمایا کہ گدستر خان لگا کے کھانے کھلا دو بس مقام لگوایا کھانا کھلا دیا وہ چلے گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے ارے اسما امیشا کی ہنشیرہ تھی خالہ اور بتیجے کا تعلق تھا تو وہ اکثر حضرت عبداللہ بن زبیر بہت سارے مقامات امیشہ سے پوچھ لیا کرتے تھے خالہ بھی تھی نا تو دین کا شوق بھی تھا تو ان میں خالہ جی بات سمجھ نہیں آئی ایک ٹوٹ کھڑے کھڑے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا ہر بندے کے کا خیال اس کو چلتے ہوئے روٹی دے دے وہ کسی پر خوش ہے بعض والے کو چلتے روٹی دیتے تو اس نے نہیں دینی تھی اس کو بچھا کر کھانا ضروری تھا ہر بندے کے مرتبے کا خیال کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے اللہ میں یہ بات کمینے کی تفیق دے ہم چاروں کا خیال کرتے ہیں خیر میں حجیب کے حوالے سے ایک بات سنانے لگا تھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب آپ لوگ مسلمان بھی ہیں میں نے کہا الحمد للہ امام و علیفہ کی تکلیف بھی کرتے ہیں میں نے کہا کجی الحمد للہ اللہ میرے اللہ سور کو مانتے ہیں میں نے کجی الحمد للہ کچھ نے کہا جی اس لئے آپ امام و ملیفہ کی بجائے ڈائریکٹ حضور کو آپ کو ماننے یہ درمیان میں آپ کو واسطے کی ضرور کیا پڑی ہے کہ پہلے بولی اور پھر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں میں نے بھی یہ درس ہمیں اللہ کے نبی نے خود دیا ہے جو بڑا عجیب جواب ہے میں نے یہ سبق ہمیں اللہ کے نبی نے خود دیا ہے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 دروازہ پلانگ کر جائے اور دراز سے گزر کر جائے دونوں میں فرق ہے میرے گدہ جی ہاں میں نے پوچھا کیا فرق ہے دروازے سے گزر کر جائے تو ادب نمازی ہے دروازہ پلانگ کر جائے تو بے ادب نمازی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینت العلم و علی فمن اراد المدین الفیات الباب میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے اور اس نے دروازے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے گزرے یہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی گوفہ میں ہے کوفہ میں گزر کر جائیں تو وہ ادب ہے کراس کر کے جائیں تو ادب ہے اور یہ کوفا میں ماماذا کو بجیپا رحمتہ اللہ ہے. میں نے کہا ہوں جو وایا کفا جاتے ہے نا یہ اللہ کے نبی نے میں سلجھایا ہے کہ میرے علی کی ہو کر آؤ ہم علی سے ہو کر جاتے ہیں اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی تو پتا فرمائے میں عمرے کے لیے گیا تو جدہ ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے یہی کپڑے پہنے تھے احرام نہیں تھا جان جو لینے کے لیے آئے تو کیسے ماننا تھا عمرے کا ارادہ ختم کر دیا میں نے کہا میں تو آیا تو آپ نے حیرام تو نہیں پہنا ہوا میں نے کہا ہم نے بغیر احرام کی جانا ہے مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیسے میں نے کہا میری ڈائریکٹ مکہ کی لیے نہیں ہے میں جدا سے مدینہ جاؤں گا وہاں اللہ تو سلام پڑوں گا قبر تعزی دوں گا اور اس کے بعد مکہ جاؤں گا تو جلدہ مدینہ سے مکہ کیوں جاتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ میں مکہ سے کھایا ہی مدینے والے نے وہ نہ دکھاتے تو ہمیں کیسے پتا جلدا مکہ کیا ہے اس لیے پہلے وہاں جا کے ان کا شکریہ ادا کریں گے اس کے بعد مکہ میں پہنچیں گے مدینہ پہنچ کے حلام باندھنے گے کہ جو مکہ آپ نے دکھایا تھا میں کیسے جاتے ہیں جو ہم مکہ ایسے جاتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا میں نے جیسے وہ خوش ہوں گے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس رات کا جیسے آدمی کو نفع ملے علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امیر حضرت اجازت ہو تو میں جواب دوں جو چھوٹے تھے آپ جواب دو جو چھوٹا جو جتنا بڑا بھی ہو وہ چھوٹا ہی ہوتا حض علی بہت بڑے ہیں ہمارے اعتبار سے چھوٹے ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت تو میں بتاؤں اور میں بتاؤں حضر علی فرمانے لگے کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ عالمی ارواح میں جو روحیں ہیں منہ ایک دوسرے کی طرف کر کے آمنے سامنے بیٹھی ہیں پوری دنیا میں دوستی لگ جاتی ہے جن کی پشت سے پشت ملی تھی اور منہ کی طرح منہ نہیں تھے وہ قریب ہو کر بھی دوسروں سے دور رہتے ہیں تو عالم ارواح میں جن کی یاری لگ گئی تھی وہ کبھی کبھی ملے تب بھی دوست تھے اور جن کا آمنا سامنا وہاں نہیں ہوا وہ بیس سال بھی نمازیں پڑے تو یاری نہیں لگتی تھی بس یہ وجہ ہے دوستی نہ لگنے کی اس لیے اس پر ناراض بھی ہونا چاہیے اس کو قسمت کا کھیل سمجھنا چاہیے کہ عالم ارواح میں ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھے اس لیے لڑائی دور ہیں یہ دین بنانے سے پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں بچ جاتی ہیں نمبر ایک عالم ارواہ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 مجھ یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا تمہارا رب نہیں ہوں رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ عالم ارواح میں اللہ نے سوال کیا حکیم الاسلام قاری محمد سیب نبر اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا انبیاء بیام السلام بھی صحابہ کرام رضی اللہ المجمعین بھی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 کیوں نہیں ہمارے رب ہیں تو عالم ارواح میں جب کوئی بھی نہیں تھا تبدیلہ نمائی ہمارے پیغمبر فرما رہے تھے اس کا معنی یہ ہے عالم ارواح میں جو بھی توحید پر ایمان لایا وہ ہمارے محمد کی وجہ سے لایا وہ ہمارے حضور کی وجہ سے لایا امبیا نے بھی بلا کہا تو ہمارے نبی کی وجہ سے فرمایا اس एक ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی عملوں میں وال خیرات مولانا محمد قاسم ننوی بانی دال دیوبند رحمۃ اللہ علیہ. اپنے مسلک کو بیان کریں چھپائے نا شخصیات کو بتائیں چھپائے نا ہم کون ہیں ہمارے بڑے کون ہیں ابا و اجداد کون ہیں یہ بتانا چاہیے اور سنبھالنا چاہیے ہاں اگر ان پر کوئی ہو اس को کو دور کرنا چاہیے को کو دور کرنا چاہیے ربس گیئر لگانا چاہیے کہ نہیں ہمارے وہ ہیں نہیں ہمارے ہیں ہمیں سب کچھ ان سے ملا ہے ہم وہاں پہ قائم ہے تو عالمی اروا میں امبیا نے بھی بلا کہا تو ہمارے پیغمبر کی وجہ سے فرمایا اس کا مطلب توجہ رکھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بلا ڈائریکٹ فرمایا باقی نے بلا ان ڈائریکٹ فرمایا ہمارے نبی کا ایمان بس تریف بلا واسطہ ہے باقی انبیاء کا ایمان بس تریف بواسطہ ہمارے پیغمبر کے ہے اس کو ہم فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر بھی نبی ہے باقی انبیاء بھی نبی ہے ہمارے پیغمبر کی نبوت بزدات ہے بغیا امبیا کی نبوبت بالعز ہے بزدات اور بالعز کا مطلب یہ ہوتا ہے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 سورج کی روشنی بج ہے زمین کی روشنی دل ہے زمین کو روشنی سورج کی وجہ سے ملتی ہے سورج کو کسی کی وجہ سے نہیں ملتی وہ خود بہت روشن ہے اور ارض کا فرق کیا ہوتا ہے جس کی روشنی جس ہو اسی سے روشنی چلتی ہے وہیں پہ میں ختم ہوتی ہے اور جس کی دل عرض ہو اس کو اس سے ملتی ہے جس کی بز ہے ہمارے پیغمبر کی نگومبت ہے باقی انبیاء کی نبوت بال ہے باقی انبیاء کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے ہمارے نبی کو نبوت بلا وابستہ ملی ہے اس لیے ہمارے پیغمبر سے نبوت چلی ہے ہمارے نبو پیغمبر سے نبوت ختم ہوئی ہے وہ خاتم النبیین کا پیمانا یہ ہے ان کی ذات ہے چلی بھی گنج ہے ختم بھی پر شروع بھی وہاں سے ہے ختم بھی وہاں پر ہے یہ ہے خاتم النبیین کا معنی ہمارے خاتم النبیین کے ایک ہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے بس ایک ہی مانا ہے ممنا روزی کتنی عجیب بات فرماتے ہیں حضر فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں آخری ہونا آخری ہونا حضور ہیں کو باقی فضیلت نہیں ہے کیوں ایک بندہ مسجد میں پہلے آتا ہے ایک سب سے آخر میں آتا ہے یار آخری ہونا فضیلت کی بات ہے فریق کے کوئی پہلے خلیفہ ہیں دری المتدہ آخری خلیفہ ہیں تو یار آخری ہونا افضل ہونے کی دکھانی ہے اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ تقدم اور تخر کی ذات کو بندے فضیلت نہیں ہوتی پر واقع خاتم کمانا کچھ اور ہے ہم سمجھے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عروج زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں مکان کے اعتبار سے آخری نبی ہیں لیکن خاتم کمانا جو بندے فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبوت چلی بھی ان سے ہے ختم بھی ان پر اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سے سنبھالے مولانا کافی منور بی رحمد اللہ علیہ دار جو بند تھے ہندوؤں کے ساتھ ایک مناظر کے لیے تشریف لے گے اب ہنوں کا کہ خدا ہے بارش کا خدا الگ ہے اولاد دینے کا الگ ہے پانی کا الگ ہے ہوا کا الگ ہے ہمارا قیدہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے ایک خدا ہے ہم زیادہ نہیں مانتے مناظر لی تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو مولانا خاص سے جان تشریف فرماتے ہندو پنڈت تین چار جمع ہو کر مولانا پاس نموس رحم اللہ کے پاس گئے اور حضرت ہماری خیش ہے آپ بڑے بزرگ نیک آدمی ہیں آپ گفتگو پہلے فرما لیں آپ پہلے گفتگو فرمانے برگد ہوئی مولانا پاس مودی فرمانے لگے میرا حق ہے کہ میں آخر میں گفتگو کروں اس لیے کہ میں اس ندی کو مدد ہوں جو آخری ہے میرا حق بعد میں ہے تم نے کہا हम ہم حق में بات نہیں کرتے ہم برچت بھی نہیں کہتے ہیں بڑے ہیں پہلے فرمانے مولنا فرمان لگے چلو آپ مان لیتا ہوں کچھ कुछ پہلے کروں گا کچھ آخر میں کروں گا میں ہوں زدی تو ہوں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے تمہاری بھی مان لیتا ہوں ان نے غذا دلائل کی تو بحث ہی نہیں ہے ہم کو ویسے ارد کر دے گا پہلے گفتگو فرمانے مولانا کافی مودی فرمان میں چاہتا ہوں تم گفتگو کر لو تمہیں موقع دے رہا ہوں اگر تم نے گفتگو نہ کی اور گفتگو میں نے کر لی وہ اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی اس کے بعد گفتگو کا موقع رہنا نہیں ہے جو لڑائی تم نے دینے ہیں میں نے سارے دے کر جواب دے دے رہے ہیں تو تم کہ کر لو گفتگو تم نے کہہ رہی آپ تشیب اللہ چلیں گے نوزیرحمۃ اللہ نے تین گھنٹے تک بیان کیا بالارض سلسل بنیاد سے اللہ ایک ہے کوئی خدا نہیں جب تین گھنٹے گفتگو کے بعد بیٹھے تو اعلان کیا بھی ہندو کے گفتگو کرنا چاہے تو کرے کوئی گفتگو بھی کھڑا نہیں ہوا سائلس میں کھڑے ہو کے حضرت کی فتح کا اعلان فرمایا تری مولوی قاسم ننوتری جو مسلمانوں کے عالم ہیں وہ جیت گئے ہیں جب یہ اعلان ہو گیا حضرت جیت گئے ایک اور حملہ کیا ہندو پنڈت عزرت کے پاس آئے تو ہم نے کہا مولانا قاسم منوی صاحب مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے اگر آپ ہندو مذہب کے پنڈت عالم مولوی ہوتے ہم آپ کے گفت بنا کر دلّی کے چوک چوک پہ رکھتے اور تمہاری پوجا کرتے تمہیں کدل کے کپڑے ہیں کوئی देता بھی کام کے نہیں دیتا مولانا قاسم مودی پر کتنا بڑا حملہ تھا ہم جیسا ہوتا تم ہاں ہماری عوام ہماری قدر نہیں کرتی ہم کتنا کام کرتے ہیں قدر نہیں کرتی بڑا خاص ہوتی تھوڑا پیارا جملہ فرمایا توازوں کا پہاڑ تھا فرمانے لگے تم ٹھیک کہتے ہو اگر تم میں کوئی قاسم منوی ہوتا تو تم دہلی کے چوک چوک پہ بنا کے پوچھتے لیکن مسلمانوں کی مجبوری یہ ہے یہاں حضور کی ختم خطر کے سچ کے کتنے قاسم موجود ہیں یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے یہاں ایک قاسم تو نہیں ہے کہ بت بنائے یا تو کتنے قاسم موجود ہے یہ کس چیز کا بت بنا کر پوجیں گے تمہاری مجبوری ٹھیک ہے لیکن ان کی مجبوری بھی بجا ہے تو سوال کے اپنی ساری بات کو جتنا ایک تکبر کی گیٹ نکل سکتی تھی اس میں پانی پھیر دیا بہت, بہت بڑے آدمی نے کر جیل رہا تھا ہمارے پیغمبر حاضی عالم ہے کہاں عالم اروہ میں حضور بلا بولے تو انبیاء بولے ہمارے پیغمبر نہ بولتے تو ہم بیا بھی بلا نہ فرماتے مولانا تاثر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی اور باقی نبیوں میں کئی فرق ہے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 حاجی اروا ہمارے پیغمبر عالم اروا میں بھی یہ حادی عالم بن کر آئے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا صرف اروا تھی جو سب اگر دین ملا ہے تو عید ملی ہے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 آزم رسول ہیں حضرت عیسیٰ رسول ہیں حضرت نور رسول ہیں حضرت نوسا رسول ہیں ابراہیم رسول ہیں اسماعیل رسول ہیں فضا کیا ہے سارے انبیاء کو یہ فرمایا جب رسول آ جائے یہی یہ تو رسول تھے تل کا رسول فلآم اللہ باد رسول تو تین سو تیرہ ہیں تو پھر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تین سو تیرہ میں سے کون سا رسول ہے فرمایا میں سب ما رسول اگر کوئی رسول آ جائے رسول آ جائے تو یہ کیوں فرمایا ایک ذرا بات سمجھو تین سندیرہ رسول ہیں لیکن جب آپ غور کریں گے حضرت رسول ہیں لیکن جب کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ آدم خلی اللہ رسول اللہ نی کہتے ابراہیم رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ نی کہتے نور رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ رسول اللہ نہیں کہتے یار موسا رسول ہیں لیکن کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ کہتے ہیں رسول اللہ ارے داؤد رسول ہے کلمہ پڑھے تو لا اللہ داود خلیف اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے حر اسمعیل رسول ہے کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ جی کہتے یونس رسول ہے کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ یونس یونت اللہ کہتے ہیں رسول اللہ جی کہتے عیسا رسول ہے کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ عیسہ روح اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے جب ہمارے پیغمبر کی باری جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرماتا ہے برن رسول وہ جسے رسول ہی رسول کہتے ہیں ان میں نام تو کئی ہیں لیکن خاص نام اس کا رسول ہے یہ کیوں فرمایا اس کے نقطہ دے نشی کر لو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول رسالت سے ہے رسالت کا معنی پیغام ہے رسول کے دن میں جو کام ہے خالد سے پیغام لیتا ہے مخلوق کو پیغام دیتا ہے کچھ مقام اللہ نے کچھ مقام اللہ نے بنائے یا اللہ نبی کو پیغام دیتے ہیں وہ کچھ مقام اللہ نے وہ بنائے جا نبی خدا سے پیغام کو لے لیتا ہے پھر آگے پیغام کو دیتا ہے دیکھے ایک جگہ جہاں میں بیان کرتا ہوں پھر ایک جگہ جہاں پہ آپ بیان سنتے ہیں ایک کرنے کی جگہ ایک سننے کی جگہ ایک پیغام لینے کی جگہ اور ایک پیغام دینے کی جگہ اللہ نے کچھ مقامات بنائے جو نبیوں کو پیغام دینے کے ہے جا نبی اللہ سے پیغام لیتا ہے وہ مقامات کون سے ہیں حضرت اعظم کو خدا نے پیغام دیا جنت میں ہے تم جو چاہو کو اس درد کے قریب نہ جانا حضو کو پیغام دیا خدا لے گئے جو تگ ہے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دیا خدا نے کہا عراق سے چلائے اور مکہ تک لے گئے یہ پیغام دینے کی جگہ ہے حضر سلمان کو پیغام دیا تب سے شاہی پہ بڑھایا وہاں تک لے گے حض د کو پیغام دیا خلیفہ سرا کے منت پہ بیٹھایا پھر پیغام دیا ہے حضرت عیسیٰ کو پیغام دیا آسمان پہ لے کے پیغام دیا ہے یہ پیغام لینے کی جگہ ہے لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو خدا نے پیغام کیسے دیا رام نے رات کی رات کو دیکھ لیجیے ہمارے نبی مکہ سے چلے ہیں مدینہ رکے ہیں وہاں سے چلے ہیں تو ہزور پاک بیت الزور وہاں سے چلے مدینہ رکے ہیں وہاں سے چلے تو مدین رکے, رکے ہیں وہاں سے چلے تو دور سینا رکے ہیں وہاں سے چلے تو بیت اللہ رکے وہاں سے چلے تو مقصد اختار ہیں وہاں سے چلے تو سات آسمان پہ رکے ہیں پھر آپ آگے چلے ہیں شعیب القلام پہ رکے ہیں ہیں پھر آگے چلے تو عرش ہیں میرے پیغمبر مکہ سے چلے کعبہ سے اور رکے جا کے عرشے وہ اللہ پہ ہیں جب دونوں کے بارے میں قرآن کو کھول کے دیکھے تو قرآن یوں کہتا ہے ان ابل ابیز مزید سب سے پہلا مکان جو دنیا میں بنا یہ کعبہ تو جب عرش کو دیکھیں قرآن کہتا ہے اللہ خلق بل خلا کا الارض آلنا سات زمینیں ہیں پھر سات آسمان ہے کرسی ہے بگان عرش ہو پانی ہے پھر ابر خدا کا عرش ہے تو کعبہ کو دیکھیں یہ مکان اول ہے حرش کو دیکھیں یہ مکان آخر ہے اللہ نے جب اپنے نبی کو پیغام دینا چاہا تو کعبہ سے شروع کیا حرض پہ جا کے روک لیا کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے تو پہلے نبیوں نے پیغام دیا جس نے ایک مکان سے پیغام دیا ابھی اور مکان باقی ہے اور مکان باقی ہے ابھی اور مکان باقی ہے میرے محمد کو جہاں پہ جا کے خدا نے خدا نے پیغام دیا وہ عرش ہے اس کے اوپر کوئی جگہ باقی نہیں ہے مکان کے آگے لا مکان ہے اور جب پیغام دینے کی باری آتی ہے کسی نبی نے پیغام دیا ہے انسان کو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 چنکڑی کلما پڑتی ہے کتوں کو پیغام دیا ہے دلدوں کو پیغام دیا ہے اشیاء کو آپ جانوروں کو پیغام دیا ہے انسانوں کو پیغام دیا ہے خدا کا جنوں کو پیغام دیا ہے میں انسانوں میں آگے چل کے کہتو. امت کو پیغام دیا ہے امت کے نبیوں کو پیغام دیا ہے تو نبیوں سے اوپر انسانوں کا کو کوئی مقام نہیں ہے ایک استاد کہتا ہے میں نے شریف کو پڑھایا وہ نازم اور میر بنا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے پڑھایا یہ ایم بنا ہے تیسرا کہتے میں نے پڑھایا یہ ایم نے بنا ہے چوتھا کہہ رہا ہے میں نے شگت کو پڑھایا تو دیکھو وزیر بنا ہے پانچواں کہتے جس کو میں نے پڑھایا وزیر اعظم بنا ہے چھٹا کہ میں نے پڑھایا وہ صدر مملکت بنا ہے ہمارے ملک میں صدر کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے ہم ادھر دین میں دیکھے تو ایک بلی ہے بلی کے اوپر عام مقام دیکھے تو شہید کا ہے شہید کے اوپر مقام دیکھے جیت صحابی کا ہے اوپر دیکھے نبی کا ہے میں نے نبی ابش و تو سر کے مقام بلی کا تو پر شہید کا دوپہر صحابی کا اوپر نبی کا نبی کے اوپر تو کوئی مقام نہیں ہے آپ سجر و حجر میں دیکھو تو شجر آلہ ہے پھر شجر و حیبان میں دیکھو حیوان اعلیٰ پھر حیدان انسان میں دیکھو انسان اعلیٰ پھر انسانوں میں دیکھیے امت و نبی میں دیکھو تو نبی آلہ ہے نبی کے اوپر تو کوئی مقام نہیں ہے تو محلو نے پیغام دیا کسی ہے شجر کو دیا کسی ریجن کو دیا کسی نے امت کو دیا میرے نبی جب خدا کا پیغام دیا ہے حجر کو دیا ہے شجر کو دیا ہے حیوان کو دیا ہے جیل کو دیا ہے کمت انسان کو دیا ہے انسانوں کے نبیوں کو دیا ہے آپ دیکھی کہاں پہ دیا ہے داد المقدس میں حضور امام بنے ہیں باقی مختری بنے ہیں تو میرے نبی نے وہاں ان کو پیغام خدا کا دیا حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں ایک جو پیغام خدا بندی ہے جو امام اپنے مختری کو دیتا ہے آپ کی آمنا مسجد کے امام علی عبدال وحید صاحب دامد برکاتوں ہے مد ر میں سوالات انبیاء کے امام امام الانبیاء ہمارے نبی امام بنے ہیں اور یہ بات توجہ سمجھنا میں نقطہ پیش کرنے لگا جب آدمی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے امام کو دیتا نہیں ہے امام سے لیتا ہے آپ جی وہ کیسے جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے اللہ اکبر پر آپ نے کہا امام نے بھی فرمایا ہے اس کے بعد آگے چلتے جائیے قیام آپ نے کیا امام نے کیا ہے رگو آپ نے کیا امام, نے کیا امام کیا ہے سجدہ آپ نے کیا امام نے کیا ہے امام بیٹھا پڑھا امام نے کھڑے ہو کے امام تیراج کرتا ہے تو امام فاتحہ پڑھتا ہے آپ نہیں پڑھتے کوئی اور مسئلہ کا پڑھ لے گا میں کرتا لیکن جب فاتحہ کے بعد اگلی صورت آتی ہے امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا نہ ہم پڑھتے ہیں نہ کوئی پڑھتا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ خاطیہ میں تو اختلاف کر لیں گے تو یہ امام نے پڑھا ہے میں یہ تو میں نہیں پڑھتا دوسرا کہتے میں پڑھتا ہوں لیکن خاطیہ کے ختم ہونے کے بعد ایک سو تیرہ سورت یہ تو کوئی بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتا میرا سوال یہ ہے جب قیامت آمد اللہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو نماز کا اجر دے گا تو اجر کس کے چیز کا دے گا تقریر تعلیمہ کا دے گا کڑی ہے قیام کا دے گا کیا ہے رگو کا دیں گے کیا ہے سجدے کا دیں گے کیا ہے رگو کی تصویرات کر دیں گے پڑی ہے سجدے کی تصویرات کر دیں گے پڑی ہے تو شہد کا دیں گے پڑا ہے لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک دو تیرہ صورت تلاوی میں کوئی نہیں پڑتا تو اللہ اس قرآن کا جلد دے گا یا نہیں دے گا میں سر خاطہ بھی نہیں کہتا آپ کے انہوں نے اختلافی مطلب جیڑ دیا چھوڑ اس کو ایک دو تیرہ صورتیں تو کوئی امام کے پیچھے نہیں پڑتا یہ صرف سود ملے گا یا نہیں جب پڑھتے نہیں تو کیسے ملے گا ایک پڑھ کے خدا سے لیتا ہے پھر امام کے ذریعے مختری کو ملتا ہے یہ تو ہماری مسجد کے امام کا مسئلہ ہے بیت المقدس میں حضور امام ہے تیس امبیاں ہیں تو کیا ان امبیا نے اللہ کے نبی کے پیچھے قرآن پڑھا تھا بھائی قرآن تو تب پڑھتے جب انہیں ملا بولتا نہ نے ملا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہے امام قرآن والا مقتدی والا امام قرآن والا مختلف انجیل والا امام قرآن والا ضرور والا امام قرآن والا مختدی صحیح والا بلکہ قرآن کریم میں ہے بلحد عطینہ مسانی بل قرآن عظیم میرے پیغمبر یہ فاتحہ میں نے آپ کو دی ہے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 رسول خالق سے پیغام لیتا ہے مخلوق کو پیغام دیتا ہے پہلے رسولوں نے پیغام لیا لیکن کہاں پہ کوئی رسول جنت تک گیا کوئی نوری پہاڑ تک گیا کوئی نور سینا تک گیا کوئی تخت شاہی تک گیا کوئی خلاف تخت خلافت تک گیا اور کوئی غلط عیسیٰ آسمان تک گیا ہمارے نبی جب لینے کے لیے گئے تو عرش محلہ تک گئے ہے اوپر کوئی مکان نہیں ہے یہ لفظوں پہ غور کرنا عرض کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے پہلے نبیوں نے دیا حیوان کو دیا جین کو دیا امت کو دیا ہمارے نبی نے حجر کو دیا شجل کو دیا حیوان کو دیا جین کو دیا امت کو دیا نبیوں کو دیا تو جس طرح عرض کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے تو نبی کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے جس طرح کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے تو رسول کے ذمہ یہی کام تھا پیغام لینا اور پیغام دینا ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو پیغام لینے کے جو مقام تھے وہ بھی ختم اور جو پیغام دینے کے مقام تھے وہ بھی ختم کروایا وہ پہلے رسول ہے ان کو کلمے میں رسول نہیں کہنا ابھی کچھ مکان اور مقام باقی ہیں یہ میرا آخری پیغمبر آ گیا اب مکان بھی ختم دینے کا مقام بھی ختم اب تم نے رسول اللہ کہنا ہے سم مجاقم رسول خدا نے انہیں فرمایا جب تمہارے پاس رسول آئے گا ایک ہمارے پیغمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ لینے اور دینے کی جگہ باقی تھی خدا نے کسی کے کلمے کا جو رسول اللہ نہیں بنایا جب لینے اور دینے کی جگہ ختم ہو گئی خدا نے کل میں کا رسول اللہ بنا دیا <متصف> میں کبھی ساتھی کہتا ہوں ایک بڑی سادی <متصف> سی دلیل ہے ہم کہتے ہیں حضور با آخری نبی کہتے ہیں نا مرزا کہتا جی خلا نبی ہے کوئی کہتا جی خلا نبی ہے بڑی خادی سی دلیل ہے ہم کہتے ہیں نبی کے ذمہ کام کیا ہے اللہ سے رینا اور مخلوق کو پیغام لینے کی جگہ بچی ہے نہ لینے کی جگہ بچی ہے اب نیا نبی آ کر کیا کرے گا دینے کی جگہ بھی ختم ہے لینے کی جگہ بھی ختم ہے اللہ کے نبی لینے کے مقامات بھی ختم کر چکے ہیں دینے کے مقامات بھی ختم کر چکے ہیں اب نئے نبی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے میں نے کہا حال میں ایک وعدہ کن سے ہے عام سے ایک وعدہ خواص ہے توجر ہے عوام سے واقع عوام والا ہے خواص سے واقع خواص والا ہے تم نے صرف بلا تمہاری بات پوری ہوگی لیکن جو تم خاص ہو میں تم سے کہتا ہوں جب رسول آئے گا تو رسول کا کام نسل ماں معم ہماری ندی کا علم دیکھنا مصلما ما کم وہ نصیق اس کے تاب ہی کرے گا جو تمہاری بات ہے مولانا کا تو روٹی فرماتے ہرا کے پاس تو رات کا علم ہے ہر عیشہ کے پاس انجیل کا علم ہے ہر کے پاس زبور کا علم ہے ابراہیم کے پاس سعیدوں کا علم ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ابراہیم کے سعیدوں کا علم بھی ہے ہر السا کی تو کا بھی ہے ہر عیسیٰ کی انجیل کا بھی ہے ہر الد کی زبور کا بھی ہے دلیل مصدق مسجد مامکم یہ ان کتاب کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے تصدیق وہی کرتا ہے جس کو معلوم ہو جس کو معلوم و تفصیل کرے گا کیسے تو ہمارے نبی کے پاس سارے نبیوں کا علم ہے ہمارے نبی سے نبوت سارے نبیوں کی نبوت ہے تو میں صرف یہ بات سمجھائی آئی حاضی عالم عالم اربا میں بھی راہنمائی کفنے کی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں آگے عالم دنیا میں حاضی عالم یہ ہمارے پیغمبر دلیل کی حاجت نہیں ہے یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے میں آگے حال ارواح اروا سے آگے برزخ میں برسف چلے جب انسان کو قبر میں دفن کریں عالم برزخ میں تین سوال نمبر ایک من ربوں کا تیرا رب کون ہے نمبر دو من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے نمبر ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہاں بھی رانمائی کیسے کہ اللہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے نہیں نہیں یہ جملہ بھی کہو میرا نبی حضرت محمد ہے اگر یہ نہیں کہے گا عالم برضب میں بھی نجات نہیں ہے عالم برضب میں بھی نجات ہوگی تب نہ انسان یہ جملہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی جواب دے دیے میرا رب اللہ ہے میرا نبی حضرت محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے علی پاک میں ہے فینادی منادی منتما پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افردولوں میں نل جننا جنت کا بچھونا دو الرزولوں من الجنہ جنت کا, کا لباس دو وقت بابل الرجن جنت وہاں پہ ہے نیت یہاں پہ ہے درمیان کا دروازہ کھول دو پہ آتی ہے منتی بھی ورو بھی ہا جت کی خوشبو ایسی قبر تک آتی ہے پھر اس اعلان کرتا ہے نم کنو مدل سے پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کیا کہ اتنا کہنا کافی نہیں تھا سو جا یہ ظلم استعمال کیوں کیا ہے سوچا کبھی میں نے دلہن کی طرح سوچا یہ الفاظ میرے اور آپ کے نہیں ہیں یہ الفاظ خاتم الانبیاء سلور عالم دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور الفاظ ادا کرنے والے کون ہیں جن کے بارے میں صحابہ کے کہتے ہیں قوای اور پردے میں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 نم کنو مدل ارو سے آج اس دلن کو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ہے کوئی ڈر نہیں باپ خبر سے روانہ کرتا ہے بیڑی خبر سے جاتی ہے کیوں امی نے خود بھیجا ہے باپ نے خود بھیجا ہے میرے پیغمبر کے الفاظ کتنے عجیب ہیں فطاحت بلاوت کی عجیب ہے ہمیں ان سمجھانا نہیں آتا نا میں سمجھتا ہوں ایسا کے عجیب کو شروع کرتا ہوں لوگ بھی تعجب کرتے ہیں مونہ نے کون سے میچ چھیڑ دی ہے خواتین بیان سنتی ہے یہ کیسی بات کہتا ہے میرے پیغمبر جو بات کروائے وہ خواتین کے لیے بھی ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں بات کیسے سمجھ آتی ہے کتنا ڈر ہے کل نکاح کے ساتھ آ جائے اور میں ایک لفظ کہتا ہوں میں سمجھانے کے لیے بات اس لیے کہتا ہوں میں الجھن نہیں پڑتا آپ میرے بارے میں تصور کیا قائم کریں گے میں یہ کم دو بات توجہ سے سمجھنا کلونا نکاح کے ساتھ ہو کرونا نکاح کے ساتھ ہو تو عورت کی بھی خواہش ہے اب کوئی نہ ہو مرد کی بھی خواہش ہے کوئی نہ ہو کیوں کرونا نکاح کے ساتھ ہیں اب خلبت میں خوف نہیں ہے یہ خلوت شوق کا ہے کل میں ایمان کے ساتھ ہو پھر کمر کی خلبت خوف کی نہیں ہے کمر کی خلبت شوق کی یہ جو سر ہے نا قبر میں کیا بنے گا اکیلے رہ جائیں گے تھم چھوڑ کے آ جائیں گے یہ لڑ سب ہے جب ایمان ٹھیک نہیں ہے جب ایمان ٹھیک ہو نا پھر بندہ کہتے سارے मेरा میں ہوں मैं میرا مولا ہو میں ہوں میرا رب ہو میں ہوں میری قبر ہو میں ہوں میری خلبت ہو ہے جب ایمان کا ہو ہمارے پیغمبر حاضی عالم ارواہ میں بھی حاضی عالم بدف میں بھی میں نے کہا دنیا میں تو آپ کے لئے میں اپنے کیا دلائل لینا نمبر چار اور آخری بات ہمارے پیغمبر حاضی عالم کہاں پہ حشر میں حشر میں, آخر میں، آخرت میں وہاں ہمارے پیغمبر حاضی عالم علی کے بعد میں ہے یہ انسان جمع ہوگے حضرت آدم سے عرض کریں گے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 فصل ابھی حساب و کتاب چل رہا لوگ تنگ آ جائیں گے اللہ سے عرض کرو حساب کتاب شروع فرمائے حساب کتاب شروع کرمائے ارے آدم سے کہیں گے آپ اللہ سے عرض کریں آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں کیسے عرض کروں مجھے جنت میں خدا نے فرمایا تھا جو چاہو کھاؤ بلا تکرآباد شجرا میں تو بھول گیا تھا اللہ اگر پوچھ لیں آدم کیوں بھولا تھا میں کیا جواب دوں گا حضر نو کے پاس جاؤنو علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ اللہ سے عرض کرو حساب کتاب شروع فرما دیں ازو عل اسلام فرمائیں گے مجھے اللہ نے فرمایا تھا کہ دعا مانگو اپنوں کے لیے میں نے بیٹے کو اپنا سمجھ کے مانگ لیا مجھے تو کیا پتا اس کے لیے دعا نہیں مانگنی اللہ اس کے لیے دعا کافر کے لیے کیوں مانگی تھی اللہ آپ سے بچنے کی میں جواب کیا دوں گا میں تو خود خوف زدہ علی ابراہیم سے کہو علی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے عضرت دعا, دعا کریں اللہ سے عرض کرے حسابوں کے ساتھ شروع ہو جائے علی ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میرا باپ کافر تھا مصرف تھا میں نے کہا تھا چلیے مقصد کی دعا کروں گا میں مانگتا رہا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 اگر عیسی سے بات کرو بہت درخواست کریں ہر نبی عذر پیش کرے گا کہ سارے نبی اور ساری امتیں جمع ہوگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کے پاس حاضر ہوں گے حضرت آپ دعا فرمائیں اب اللہ نبی کے علم میں ہے میرے بعد کس کے پاس جائیں گے میں نے بھی انکار کر دیا میں نے بھی گزر کر دیا یہ جائیں گے کس کے پاس ارے درخواست کریں اللہ کے نبی درخواست نہیں فرمائیں گے بلکہ سجدے میں پڑ جائیں گے ان کی وجہ میں جو لگے تو مزاج خدا کو جیسے مصطفیٰ نے سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جیسے مزاج مصطفیٰ کو اصحاب پیغمبر نے سمجھا خدا کے کسر کوئی نہیں سمجھتا ہمارے پیغمبر سمجھتے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں برو ممداز کیا ہے اور درخواست بھی فرمائیں گے سجے میں گر جائیں گے اس کی وجہ اللہ جلال میں ہے یمن البلکل اليوم بلّہ الباحد ال اللہ شان جلال پر ہے اور جب بڑا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 انٹر پوچھا یا رسول اللہ اگر جو کسی کے نہ ہوں ایک فوج ہوا پر وہ ایک ہی شفاعت کرے گا اگر ایک بھی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا اور میرے پیغمبر کی باری اللہ نے نبی فرمانے لگے ملم یق اے ایسا یاد رکھو اگر قیامت کے دن کسی کا کوئی تبارکی نہ ہوا انفرت اللہ ہو میں پیغمبر اس کے لیے ہوں میں پیغمبر شفاعت کروں گا قرآن کریم کی آئے بل اشوکھی کا رکھوں گا فتر نازل ہوئی اللہ نے جبراہی کو بھیجا جاؤ جبرای میرے مستفا کو میرا سلام دو اور میرا پیغام بھی دو بلاسو بہیو کا رکھ دو اللہ تمہیں میں اتنا اتنا اتنا دیکھا فخر سا آپ خوش ہو جائیں گے فرمایا جبراہی اللہ کے دربار میں میرا سلام بھی پیش کرو اور ساتھ یہ میرا پیغام بھی عرض کر دینا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا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 سبزی رہنمائی ان کی ہے عالمی دنیا ہے تب بھی رہنمائی کی ہے عالم بدت میں ہوں گے تب بھی رہنمائی کی ہے عالم حشر میں ہوں گے تب بھی آپ کی ہمارے لیے نمبر ہادی عالم ہے ہر کے عالم کے رہنما ہے ہر جوان کے رہنما ہے ہماری سعادت خوش بختی اور خوش قسمتی اس میں ہے ہم یہ فیصلہ کریں ہم ہر کسی کو ناراض کر سکتے ہیں اپنے حدیب کو ناراض نہیں کر سکتے انشاءاللہ شاء اللہ کا اصل مقصد یہی ہے ہم تجدید عہد کریں ہم انشاءاللہ اپنے پیغمبر کو خوش رکھیں گے اپنی شکل سے اپنے رباط سے اپنی شادی خوشی فمی سے اپنے تو طریقے سے اپنے سارے معاملات سے اللہ کے نبی کو خوش رکھیں گے اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اتفاق آہ سنت و زندہ فرمات کر کے اور گناہوں سے بچ کے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے کی توفیق فرمائے الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمی رسول و علی و صحابہ صحاحب اے مولا کریم ہماری حسنات قبول فرما سیاد کو معاف فرما سطاؤں سے درگزر فرما بے معروف کام صاف فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما دین دارو کی حفاظت فرما بے اللہ سب کے خاتمہ ایمان پہ فرما قیامت کے دن حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف نسی فرما جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما وسلم اللہ تعالی علیہ رسول خلق ہی محمد و صحابہ اجمعین اجمائین قیا ارحم الحمین